بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں لغبیات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں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 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں هم الوارثون الورسون الدین الفسم فی ہال یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے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 نو فت پت سخل کو نالپت سخل کو نل مچو سک سونا کو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 پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القيامه پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے پھر قیامت کے روز یقینا تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے وأنزلنا من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 شک جی ابس لکو سیحس وسیت کلو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 پکرل بلدی نومی محد يريد ات يتفضل, يتفضل عليكم ولو شاء الله زل ملک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 نوح نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرماس نائل فل امونا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 اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب غرق ہونے والے ہیں قربی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 نفید بچری اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں تم مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 تم ڈرتے نہیں ہو زبو بل کو في الحياة الدنيا ما هذا مہد بشر مثلكم کلو مما کل یل مت بَشَرًا نو یوبو متبوپش کلو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 انه والا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں قل رب انصرني بما كذبون رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما قلان قلی بھومتی فجال قومی جواب میرشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے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 اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكین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 بنا مريم الى ذات قرار اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفا پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے نئی بتی نال انالی اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو سولے تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں وإن هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم اور تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس بس سے تم ڈرو پتا ہوں بین ہوں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 کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے ان للوی نوم ان خشی تربیم شفلین ہوں بیبیم یو مینو وین بے لا لف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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفیهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم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 ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی قد كانت نت آیا تھی تی على اعقابكم آنگ کس مستقبری سامرا سمیون میری آیات سنائی جاتی تھی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 رفو رسول رویہ پولون بھی جین بل جم بل حق و اکسو ہوں لکتی کروں تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدتے ہیں یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے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 تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے الى صراط ان لا يؤمنون عن لنا تو, تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے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 لكم السمع والأبصار قلیلاً ما وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہ سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو وہ الدی دکم فل شرو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اصل وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے گردشِ لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی بل قالوا مثل ما قال الاولون مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں کالو اثن و کن چورا دوں ون ادوسوں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 اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں یہ محض ہیں ہائے پارینا ہے الی منل او ام کو تم چالم سون الا چل ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کی کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے کلو ابو ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں المی مکھوں تو کل شیوں جی ہوں والیوجا والوں تم تعلم سل الف ترو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 ادفع ہی احسن سیت رحن اعلم بما يصفون و رب نظاتی الشياطين واعوذ بک رب ان اخبو اے محمد برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو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 خالدو اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تل فہوں وهم فيها آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے الم تکن عیاتی تتلا علیکم سکوں تم بیہ تو قالوا ربنا علينا شقوتنا قوماً کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بد بختی ہم پر چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے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 بڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فرل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 تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے اليوم بما هم آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں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 شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کال عل بس تم الم کم تم چلمو اب حسب تم ان پونا کم بسوں کم ال ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا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 کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرش بزرگ کا ومن یدعو معاللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند رب انہو لا يسلح الكافرون اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو قکارے